نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پلس رات پر نور ہے جو روزے جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارکسر و و میٹھے میٹھے اسٹائم بھائیو مدری چینل کے ناظرین قیامت کے سونا یہ سلسلہ ہے اچھا اچھی نیتیں اولن کر لیجیے شفیع روز قیامت تاج رسالت شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت القمن خیرو من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اس سلسلے میں شرکت کس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے حسب موقع اجدل کہوں گا یہ بھی نیت کر لیجئے یا جل جلال کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ کہوں گا استغفر اللہ کہوں گا سبحان اللہ کہوں گا شاہ اللہ کہوں گا ان شاء اللہ کہوں گا وغیرہ نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا اس سالے ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے مثلاً میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ ط اجد اجل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام ہے امال میں میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں پیش کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسول و نبیوں علیم کو پیش کرتا ہوں صحابہ و صحابیات اولیاء و ولید جملہ مسلمین و مسلمات بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاہ ستار قادر رضوی ضیاء برکات وارکات ملا آپ کے والدین آپ کے اعزا اقربا اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں چل کے ناظرین یاد رکھیے قیامت وقوع پذیر ہوگی دنیا فنا ہو جائے گی پھر حساب کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا اور قیامت کا انکار کرنا کفر ہے قیامت کے سو سے زائد نام قرآن پاک میں مذکور ہیں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم القا یعنی ملاقات کا دن اس نام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے مسلم پارا آٹھ سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو تیس میں بھی ہے اشاده بطق يا معشر الجن والانس لم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم ايات وينذرونكم وينذرون لقاء يومكم هذا ترجمه كنز اے جنوں اور آدمیوں کے گرو کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑتے اور تمہیں یہ دن یعنی روز قیامت دیکھنے سے ڈراتے تفصیل اور عذاب الہی سے خوف دلاتے تو قیامت کے دن کو ملاقات کا دن بھی فرمایا گیا یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کا دن بارہ ایک سورہ راہ کی آیت نمبر چھیالیس میں رشاد ہوتا ہے اللہ دین نو ہوں کو جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا اس ایپ کے تحت تفسیر سیرات الجنان جو مکتبت المدینہ کی متبوہ ہے اس میں لکھا ہے اس میں بشارت ہے آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی نیز اللہ تعالی سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترجیب و ترہیب دونوں ہیں اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو قیامت کے سو ناموں میں سے ایک نام یوم اللقاء ملاقات کا دن بھی ہے اس کے تحت علماء نے بہت کچھ لکھا ہمیں بتایا سمجھایا چنانچہ یہ بھی کہا گیا کہ جو مخلص مومنی نے اتاد گزارے اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مشتاق ہیں ان پر نماز آسان ہے اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے مدیشل کے ناظرین غور کریں میں بھی غور کروں ہم غور کریں کہ اگر نماز پڑھنا ہم پر بھاری ہے دشوار ہے تو معلوم ہوگا ہمیں اپنے ایمان اور آخرت پر یقین کا اس کے لحاظ سے جائزہ لے لینا چاہیے جنہیں اپنے رب از سے ملنے کا یقین ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے نیک کام کرنا چاہیے چنانچہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں فرماتے ہیں جو رب از وجل کا دیدار چاہے معلوم ہوا رب تعالی بروز قیامت سب سے کلام فرمائے گا مگر دیدار الہی بروز قیامت دیدار الہی صرف مسلمانوں کو ہوگا یہ مفتی صاحب نے پارہ سولہ سورہ قف کی آیت نمبر ایک سو دس کے تحت فرمایا جس میں فرمایا گیا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 اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے تو قیامت کے روز رب تبارک و تعالی خالی کائنات مالی کائنات سب سے کلام فرمائے گا مگر رب تعالی کا دیدار کسے نصیب ہوگا اس کو جو مسلمان ہے یہاں اور بھی علماء نے محبت دل کشا دل ربا عبرت کے مدنی پھول عنایت فرمائے چنانچہ سنن ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار چون رسول پاک سعید سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ ازوجل اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے اللہ کے لیے عمل میں کسی کو شریک کیا تو وہ اسی سے اپنے ثواب کو طلب کرے کیونکہ اللہ عز اوجل شراکا کے شرک سے مستغنی ہے تو کیا کہا گیا تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر شیر کے اصغر کا سب سے زیادہ خطرہ ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیر کے اصغر کیا ہے فرمایا ریا یعنی دکھاوا جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا جاؤ ان سے جا کر اپنے اعمال کی جزا لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے بس دیکھو کیا تم کو ان سے جزا ملے گی تو ملاقات کے دن اگر کسی کا عمل خالق کے لیے نہیں مخلوق کے لیے ہوا اس نے رب عز و جل کی عبادت میں بندگی میں کسی کو شریک کیا اس کو اگر یہ کہا گیا کہ تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو اسی سے جا کر اس کا اجر لے وہ غور کرے اس کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اخلاص عطا فرما دے آئیے دعا کرتے ہیں میرا جل کے ناظرین ابو یعلا حدیث نمبر 1770 ایک ہزار سات سو علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی کے سامنے شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس حد تک پہنچے گی کہ وہ آرزو کرنے لگے گا کہ اسے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا جائے آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے ہائے رسوائی کی آفت میں پھسوں گا یا رب معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا عز وجل آمین تفصیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ قبی لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم شہن امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں فخ زینا یا امل قیام یوم اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا اور ملاقات کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا عامن تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القا ملاقات کا دن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الوعید وعد عذاب کا دن یہ بھی نام ہے کا جسے کرا جسے پارا چھبیس کی آئٹ نمبر بیس میں بیان کیا گیا ذَلِكَ يَعُمُ ترجمہ کنزول ایمان اور سور پھونکا گیا تفسیر بعث کے لیے ترجمہ یہ ہے واضح عذاب کا دن تفصیل جس کا اللہ تعالی نے کفار سے وعدہ فرمایا تھا مدنی چل کے ناظرین جب پہلا سور پوکا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی دوسرا سور پھکا جائے گا تو مردے اور بے ہوش پڑے ہوئے اٹھیں گے میدان محشر میں چلیں گے اور یہ وہ دن ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے کفار کو وہی سنائی تھی کہ اس دن میں ان کو عذاب دیا جائے گا یہ وہ دن ہے قیامت کا دن کفار کے لیے عذاب کا دن جس دن سے انبیاء کرام علی مسلاط والسلام نے انہیں ڈرایا تھا اور کفار نہ بدتوار بڑی بے پرواہی کے ساتھ انبیاء کی بات سننے کے روا دار نہ تھے اب قیامت کے روز قبروں سے نکل کر کفار ناہنجار بد اتوار اسیاں شیار کو پروردگار ازدل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور یقینا پھر روز قیامت کا انکار کرنے کا کوئی موقع نہ ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سنی ترمزی شریف حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس حضرت سعمہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں نے نبی احمد شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں التجا کرتے سنا اس القل من يوم یل ویدی ول جن ت یم الخلی مل مقرر شہودی و رقصود الم ودود تف الما ترید میں روزے جزا امن کا سوال کرتا ہوں اور ہمیشگی کے دن مقربین و شاہدین اور رکو سجود کرنے والوں اور وعدہ پورے کرنے والوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں بے شک تو رحم فرمانے والا محبت کرنے والا اور جو چاہے کرنے والا ہے Gen <laughs> جہنم کے عذاب سے امان اور جنت میں داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے دعا کریں میرے آقا علی سلا و سلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے دیکھیں کتنی دعائیں وہ روایتوں میں منقول ہیں سونے سے پہلے کی دعا بیدار ہونے کے بعد کی دعا چاند کو دیکھنے کی دعا ستاروں کو دیکھنے کی دعا بہت ساری دعائیں تو جنت میں داخلے اور جہنم سے امان کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے متی چل کے ناظرین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت چلایا جائے گا بچے جوان ہوں گے بڑے نشے میں ہوں گے ترازو رکھا جائے گا اعمال نامے کھولے جائیں گے جہنم ظاہر کی جائے گی گرم پانی کو جوش دیا جائے گا آگ مسلسل جلے گی کفار نا امید ہو جائیں گے آگ بھڑکائی جائے گی رنگ بدل جائیں گے زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور انسانی آزاد گفتگو کریں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام یوم الخلود بھی ہے یعنی ہمیشہ کی کا دن چنانچہ پارہ چھبیس سور قوف کی آیت نمبر چونتیس میں ارشاد ہوتا ہے اردو بسلام ذالک یوم الخلود ترجمہ کنزل ایمان ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ تفسیر بے خوف و خطر امن و امان کے ساتھ نہ تمہیں عذاب ہو نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لے لکھتے ہیں معلوم ہوا جنتی لوگوں کا داخلہ بہت عزت و عظمت کے ساتھ ہوگا یا خود رب تعالی یہ فرمائے گا کیا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ یا فرشتے یا رضوان دروگا جنت جنتیوں سے کہیں گے جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ یوم الخلود یہ ہمیشگی کا دن ہے توسیع خزاں ال الفان اب نہ فنا ہے نہ موت تفصیل نور الرفان میں مفتی احمد یار خان اہمی لکھتے ہیں اس طرح کے یہی دن ہمیشہ رہے گا نہ رات آئے گی نہ کوئی حال بدلے گا قیامت کے دن کو یوم الخلود کہتے ہیں کس لیے کہ قیامت کے بعد کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے جنت جنت میں دوزخی دوزخ میں رہیں گے زندہ رہیں گے اس لیے قیامت کو یوم الخلود یعنی ہمیشگی کا دن بھی کہا جاتا ہے وہ خوش نصیب جو خدا کا خوف رکھنے والے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں بے دیکھے رب تبارک و قوتہ سے ڈرنے والے ہیں بروز قیامت انہیں کہا جائے گا جنت میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں کس چیز کی سلامتی عذاب سے سلامتی نعمتوں کے زوال سے سلامتی یا پھر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کے سلام کے ساتھ سلامتی تو جنت میں کبھی موت نہیں آئے جنت میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا پیشوائی کے لیے رہنمائی کے لیے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے السلام علی کا دعائیا جملے سے خوش آمدید کہیں گے مسلم شریف حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی حضرت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے حضور نبی اکرم رسول محتشم شہن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور چہنمی چہنم میں پھر ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوگا کہے گا اے جنتیوں اب موت نہیں اے چہنمی اب موت نہیں جو کوئی جس میں ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا بخاری شریف حدیث نمبر 6063 حضرت سناب و حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں سے کہا جائے گا یا خلود لا موت اے جنتوں کی ہے اب موت نہیں دوزخیوں سے کہا جائے گا یا النار خلود لا موت اے دو زخیو ہمیش کی ہے موت نہیں ہے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الخلود ہمیشہ کی کی دن اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں بروز قیامت وہ جگہ عطا فرمائے جو اس نے نیکو کاروں کے لیے تیار کی ہے اپنے کرم سے نعمتوں والی جگہ عطا فرمائے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنی عنایت سے وہ جگہ عطا فرمائے جہاں پر اس کا دیدار ہوگا جہاں پر نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے کرم سے آمین آمین بجاہ نبی امین آئیے دعا کرتے ہیں بروز قیامت نا برو قیامت سلطال علی سلو الدیب سل اللہ تعالیٰ